امام رکو میں تھا مقتدی جلدی سے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکو میں شامل ہو گیا نماز ہوگی یا نہیں تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکو میں چلا گیا یعنی تکبیر اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے نماز نہ ہوئی ولہ تعالیٰ اعلم اعلم صل اللہ تعالی علی وسلم علی حبیب Thank um. you.